اور سو اونٹ نہیں سو سرخ اونٹ آج بھی بڑے بڑے امیر عرب کا بادشاہ جیسا آدمی وہ سرخ اونٹ کی قربانی کر پاتا ہے عرب کا عام آدمی اس کی قربانی نہیں کر پاتا جبکہ عرب کے اندر بہت امیر لوگ ہیں بڑے بڑے امیر لوگ آج بھی سرخ اونٹ کی قربانی نہیں کر پاتے بڑا مہنگا وہ اونٹ ہے اور اللہ کے رسول نے سو سرخ اونٹوں کی قربانی کی ہے آخری سال میں آپ نے سو سرخ اونٹوں کی وہ آپ کے ذاتی اونٹ تھے ذرا تصور کیجئے گا کیا کوئی غریب آدمی سو سر اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور 37 اونٹوں کے لیے چھری حضرت علی کو دے دی کہ اب تم ذبح کرو میں تھک گیا ہوں قیم نے بہت باریک نقطہ نکالا 63 اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس لیے رک گئے اور چھری آپ نے ان کو دے دی کہ آپ کا اشارہ تھا کہ میری عمر بھی 63 سال ہے اور اس 63 سال کے اندر اندر اب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جبرئیل مجھے یہ کہہ گئے ہیں اور مجھے یہ بتا گئے ہیں کہ اب یہ آپ کا آخری سال ہے میں نے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ کر لیا ہے میری عمر 63 ہے میرے اونٹ بھی 63 ذبح کر لیے ہیں اب سینتیس اونٹوں کو حضرت علی ذبح کریں ابن قیم نے ایک باریک نقطہ نکالا تھا ابن قیم بہت بڑا لامہ ہے گزرا ہے وہ کہتے ہیں کہ عید میں جو بارہ تکبیریں ہوتی ہیں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ سات اور پانچ بارہ تکبیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سال میں مہینے بھی بارہ ہوتے ہیں اور آپ نے اس بات کا اخرار کیا کہ اللہ میں بارہ مہینے تیری عبادت کرتا رہوں گا بارہ مہینے تیرے دربار میں حاضر ہوتا رہوں گا میں نے رمضان کے روزے رکھ کر اپنے گناہوں کو معاف اور اپنے گناہوں کے پا کو صاف کر لیا ہے اور آج عید کے دن میں عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ میں بارہ مہینے ویسے ہی رہوں گا جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کو پڑھا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں جھوٹ اور غیبت اور چگلی سے پرہیز کیا ہے یہ بارہ تقبیروں کے ذریعے ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ سے اللہ ہم مہینے تیری عبادت میں لگے رہیں گے انسائکلوپیڈیا ہے داد الماعت پڑھیے بہت بڑی سیرت کی کتاب ہے فجر میں دو رکاتے کیوں ہے مغرب میں تین رکاتے کیوں ہے وزو میں تین بار ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا سر کا مزہ صرف ایک ہی بار کیوں ہیں کان کا مسا صرف ایک ہی بار کیوں پڑھیے ان باریک نقطوں کو دیکھیے وہ دن گئے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو یہ تو دنیا کے سارے مولوی یہ مسئلہ بتاتے ہی ہیں میرے بھائیوں اسلام کی ان باریکیوں پر چلو اسلام اور تلاش کرو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی باریکی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسلام کو حکمت کوسنا اپنی عقل کو کوسنا کیونکہ کی؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی عقل اسلام کے ہر پوائنٹ کو سمجھ لے اللہ کے رسول غریب نہیں تھے امیر تھے لیکن سو اونٹوں کو قربان کر کے گوشت پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا پتا نہیں چلا کہاں چلا گیا آپ نے اپنی ذات پر اس کو خرچ نہیں کیا غریبوں میں آپ نے تقسیم کر دیا ہم دولت کماتے ہیں کوئی بری چیز نہیں ہے دولت کو جائز طریقے سے کماؤ جائز مقام پر خرچ کرو حضرت عثمان کتنے امیر تھے کتنے امیر تھے حضرت عثمان جائز مقام پر جائز طریقے سے دولت کماتے تھے اور جائز طریقے پر خرچ کرتے تھے کبھی مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت پڑی کنواں خرید کر دے دیا لو مسلمانوں پانی پیو مسجد نبوی کے لینڈر کی, کی ضرورت پیش آئی اکیلے ذمہ داری لے لی کہ میں اس کی توسیع کرتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں ہر امیر کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ہے مال کے اور جان کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت کو بھیج دیا ایسے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اور پھر دوسرا جملہ و تواس ابل حق کی صبر حق کی وصیت کرو اور صبر کی تلقین کرو کیونکہ حق بات بولو گے پریشانیاں آئیں گی حق کہو گے مولی صاحب ایسی بات مت کہنا ہماری لڑکی غیروں میں گئی ہے ہماری لڑکی حنفی میں بریلوی میں گئی ہے ایسی بات مت کہنا کہ اختلاف ہو جائے دراڑیں پڑ جائیں جرم تم کرو سزا مولوی بھکتے کس نے کہا تھا آپ سے سوالات پہ سوالات آج لوگ کرتے مولی صاحب دیبندی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں بریلوی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں ان کے پاس نہیں جاتے اور جنہوں نے اپنی لڑکیاں ان لوگوں کو دی ہیں کہ یہ نکاح ہوا یا نہیں یہ اولادیں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ حلال ہیں یا آرام یہ مسئلے کیوں نہیں پوچھے جاتے صرف دماغ خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بس ملی صاحب مجھے بتائی ہے, تیری بہن گئی ہوئی ہے غیروں میں تو آج نکاح ادھر کر دیا ہے اب جو بچے ہو رہے ہیں وہ حرامی یا حلالی؟ کیونکہ تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا ہے اگر مسلمان سمجھتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا جب تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تو کافر ہے اور کافر کو اپنی لڑکی دینا حرام ہے اور جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کون ہے تیری بہن وہ حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا وہ ہو رہی ہے یہ سارے مسائل کیوں نہیں پوچھے جاتے صرف یہ مسئلہ کیوں پوچھا جاتا ہے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں بریلوی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں دماغ خراب کر دیا جب سے مجھ سے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں پوچھی جاتی ہے آپ ان کا زبیا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے کتنے کساب لوگ ہیں کسائی لوگ ہیں جو گوشت کرتے ہیں جانور کو اور آپ جاتے ہیں خریدتے ہیں بتائیے اگر وہ کافر ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ تو مجھے تم کیسے کھا رہے ہو یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا ارے مول صاحب یہاں تو گوشت ہی ہوتا کیا اگر اتنا باریکیوں پہ عمل کریں گے اور اتنا ہم غور کریں گے تب تو ہم بھوکے مر جائیں گے تو پھر کچھ حالات سے سمجھوتا کرو حالات سے جہاں بالکل <tou> <tou> <tou> اور حرام چیز اس وقت تک کھائی جا سکتی ہے جب تک کوئی حلال چیز نہ ملے اور جان جا رہی ہو فہم استرہ استراری کیفیت میں کھانا جائز ہے لیکن پہلے مردار دیکھو اگر وہ مل جائے تو کھا کر اپنی جان بچاؤ کیونکہ کی نمبر 1 پر وہی ہے ودم دوسرے نمبر پہ خون دیکھو اگر خون مل جائے تو اس کو پی کر اپنی جان بچاؤ اور اگر خون بھی نہ ملے تو ول حمل خنزیر تیسرے نمبر پہ سوار کا گوشت دیکھو اگر مل جائے تو اس کو کھا اپنی جان بچاؤ اور تیسرے نمبر پر سور بھی نہ ملے تب چوتھے نمبر پر آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام پر چڑھی ہوئی دیگیں غیر اللہ کے نام پر بنایا ہوا کوڈا اور غیر اللہ کے نام پر بنایا ہوا شب برات کا حلوہ جب سور کا گوشت بھی نہ ملے تب اب آپ کہتے ہو ملی صاحب سمجھوتا کر لیں ان چیزوں سے سمجھوتا نہیں ہوگا حق کہو گے تو کہیاں آئیں گی بولی صاحب اتنا اتنا خطرناک آپ پول رہے ہیں. سور کا گوشت بھی نہ ملے تب جا کر دیکھے اب آپ باہر نکلیں گے پریشانیاں کتنی آپ کے سامنے آ جائیں گی آئیں گی اسی لیے کہا وہ تباہ حق بولو گے تو صبر کرنا ہی پڑے گا حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے حق کو کہو گے تو صبر کرنا پڑے گا پریشانیاں آئیں گی اس لیے اللہ نے کتنا پڑا وہ احکم ہے کہ اس نے حق کو اور صبر کو ایک ساتھ جوڑا ہے اور نبی آکرم سے بڑا اگر سورج اخاڑ کے لائے میرے دائیں ہاتھ پر دیں. چاند لگ کر آئے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا حق بات کہتا رہوں گا اتنے بڑے بہادر تھے جناب محمد رسول اور اکیلے بلبوتے پہ کیا آج پورے کراچی کے مولوی مل کر جہیز کی لانت ختم نہیں کر پا رہے ایک لعنت ارے شراب چھوڑو جوا چھوڑو شرک چھوڑو بدعاتے چھوڑو یہ سارے کام تو کرنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے یہ سارے کراچی کے علماء مل کر ابھی جہیز جیسی برائی جس کے سب مخالف ہیں حنفی بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی شیعہ بھی سب چاہتے ہیں کہ یہ جہیز کی لانت چھوڑے تاکہ غریب لوگ لڑکیوں کی شادیاں ہوں ہم سب مل کر غریب لڑکیوں کے خاطر جہیز کی لانت اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں وہ اکیلا تنہ تنہ محمد, عبداللہ. محمد رسول اللہ جس ماحول میں آیا جس ماحول میں قدم آپ نے رکھا وہ ماحول ایسا تھا کہ جہاں لڑکیاں دفن ہو رہی تھی لڑکے کاٹے جا رہے تھے میں عورتیں اور لڑکیاں بیج ہاری جا رہی تھی جوان بیوی بی اور جوان بیٹی جوئے ہاری جا رہی تھی شراب پیپسی اور تھمس اپ کی بوتلوں کی طرح پی جا رہی تھی وہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی عبادت ہو رہی تھی خانے کعبہ میں اور عورتیں خانے کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر تباہ کر رہی تھی اس ماحول کو تنہے تنا اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی محنت کتنی پریشانی کتنی مصیبتیں برداشت کر کے ان پریشانی ان، ان تمام خرافات اور ان تمام ملون چیزوں کو آپ نے ختم کیا ذرا نبی اکرم کی ان پریشانیوں پر نظر ڈال سکتے ہیں آپ اکیلے بلبوتے پر آپ نے ساری خرافاتوں کو ختم کیا ہم تو کراچی کے ڈھائی سو 500 مولوی مل کر جہیز کی لان ختم نہیں کر پا رہے ہیں اکیلے بلبوتے پر نبی نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی ذرا تصور کیجیے صبر صبر بھی کیسا صبر اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے اور ہم بیٹھ جائیں برداشت یہ صبر ہے صبر نہیں ہے بہت بری تعریف ہے یہ صبر کی گندا الزام ہے شریعت محمدی کے اوپر کی صبر کر لو کس کو کہتے ہیں صبر کوئی مارے بس پھٹ جاؤ یہ صبر ہے صبر یہ نہیں عرب کے اندر اللہ ہم سب کو توفیق لے حج کرنے کی عرب کے اندر کبھی آپ جائیے تو لوگوں سے پوچھنا وہاں سبورا پہاڑ کون سا ہے لوگ اشارہ کریں کہ سبورا پہاڑ اسلامی کیسٹر، کیسٹر، منزور، کالونی گجر چوک کراچی اس پہاڑ کو اللہ کے نبی نے کہا صبورہ پہاڑ ہے کیوں کہا تھا کیونکہ وہ پہاڑ اتنا مضبوط تھا کہ آندیاں آتی تھی تو اور پہاڑوں کی مٹی تو لڑک جایا کرتی تھی طوفان سے لیکن یہ پہاڑ سبورا ایسا تھا سرکتی نہیں تھا یہ بڑا مضبوط تھا اور بڑی سے بڑی آندھی اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی وہ مستقل مزاج تھا اس کی کوئی اینٹ کوئی ڈھیلا اپنی جگہ سے نہیں سرکتا تھا تب اللہ کے نبی نے فرمایا حاضر یہ پہاڑ جو ہے سبورہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ سبورہ ہے یعنی مستقل مزاج ہے اسی سبورہ سے مشتاک ہے صبر جس طرح وہ پہاڑ بڑی سے بڑی یہاں اور طوفان میں مستقل مزاج رہا ہٹا نہیں چلا نہیں اور اس کی کوئی مٹی اور کوئی ایٹ کوئی ڈھیلا اپنی جگہ سے نہیں سرکا تو وہاں اوپر بھی بڑی سے بڑی مسیبتیں آئیں تم کو بھی تمہاری توحید سے اور تمہاری استقامت سے لرزہ پر اندام نہ کر سکیں تمہیں ہٹا نہ سکیں تم مستقل مزاج رہو کتنی پریشانیاں آئیں تمہیں تمہارے توحید پر قائم رکھیں تمہیں توحید سے ہٹا نہ دیں یہ ہے صبر کا مطلب حضرت سمیہ نے جو صبر کیا تھا میزا ابو جہل نے مارا اور وہ بھی کہاں شرم کے اندر تصور کیجیے عورت کی شرم اور اس کے اندر میزا کپڑے سارے برہنا ننگی ہو جو برہنا ہو کما والدہ تم جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو ہاتھ پیچھے سے بندے ہو پیر بھی پیچھے سے بندے ہو جیسے کسی کو سولی اور پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہو ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں پیر چلا نہیں سکتی بندے ہیں اور اس, اس حال میں کہ کھڑی باندھ دی گئی ہے اور ابو جہل نیزا مارا ہو انام نہ شرم کا اور اس کے منہ سے نکلا ہو انصر نازک موڑ پر میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا میری مدد کرنا یہ ہے صبر کوئی مارے ہم پڑ جائیں یہ صبر نہیں ہے آپ اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے طاقت کے باوجود آپ اس کو معاف کریں یہ ہے صبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا اس کے بعد میں ابو نے کہا ابھی بھی نہیں مانے گی کا نہیں مانوں گی آمن تو میرا محمد میں تو محمد کے رب پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دو مانگاؤ, دو گئے. پیر کھول دیے گئے ایک پیر اس اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ مغرب کی طرف تھا امار و یاسر بیٹا اور شوہر دونوں دیکھ رہے ہیں اب بیٹا اپنی ماں کو شوہر اپنی بیوی کو یہ حال کیا ابو جہل نے کوڑا گھمایا طبقات ابن صاحب کی خسائے سلامہ سیوتی کی امام بہتی کی سنن القبرا حافظ شمس الدین زہبی کی تسکرت الحفاظ اتنی کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں میں کوڑا گھمایا آئے سمیہ اب دیکھ تیرا کیا حال ہونے والا ہے چیخ جی کر کہتی ابو جہل جلدی سے ان کوڑوں کو تو ان اونٹوں پر مار جتنی دیر ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے بس اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ابو جال جو جنت کی مہک میری ناک تک آ رہی ہے وہ اگر تیری ناک تک پہنچتی تو تو بھی اس کے لیے اور ترستا جلدی کر ابو جال کو غصہ آیا یہ تو اپنے شوہر اور بیٹے کے حوصلے کو بھی مضبوط کر رہی ہے خطاب کر کے شرمگاہ سے خون ٹپک رہا ہے اور اس حال میں بھی خطاب کر رہی ہے ابو جان نے اونٹوں کو کوڑے مارے ایک اونٹ مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف بھاگا اور سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے چشمے زدن میں ہو گئے گردن بچ گئی چہرہ بچ گیا اور یہاں سے ایک حصہ ہو گیا لیکن انتقال کے وقت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی تھی ابو <coughs> جہل پاگل سا ہوا اس نے پتھر اٹھائے طبقات کے الفاظ ہیں اور وہ او پتھر اپنے سر پہ مارنے لگا تو لوگوں نے اس کے پتھر کو چھینا کیا کر رہے ہو میرے سردار اپنے ماتھے کو اپنی پیشانی کو کیوں پتھر سے ٹھونک رہے ہو کہتا میری بربادی ہائے میری کمبکی میں نے سمیا کی زندگی چھینی میں نے اس کے پیر باندے, میں نے اس کی شرمگا میں, مارا, میں نے اس کو ڈرایا دھمگایا میں نے اس کو سب کچھ اس کا چھینا لیکن مرتے وقت میں سمیا کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا سمیا کامیاب ہو گئی وہ مجھے للکارتی ہوئی چلی گئی میرے پیارے ساتھی جب تک یہ تکلیفیں ہم نہیں اٹھائیں گے اللہ کی قسمہ میں جنت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے ہم اپنے مال اور دولت کی قربانی بھی دیں اور ہم اپنے جان و مال کا نظرانہ بھی پیش کریں میرے پیارے ساتھی ہو میری تقریر سے اور میرے خطاب سے کوئی دوسرا مقصد نہ نکالنا دوسرا مقصد بالکل نہ نکالنا میں نے جو قران و حدیث کی اس ایت کی جو ہلکی تشریح ہو سکتی تھی وہ میں نے اپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو جہاد ایک الگ چیز ہے اور جان و مال کی قربانی دینا یہ الگ چیز ہے۔ جان کی قربانی میدان جنگ میں بھی جا سکتی ہے اور جان کی قربانی تمہیں اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ کوئی ڈاکو آیا، کوئی چور آیا اور اپ کے گھر کو لوٹنے لگا اور اپ کی بیوی کی عزت لوٹنے آتے ہیں، لڑتے ہیں کہا اللہ نبی اگر میں کو مار دوں؟ فرمایا کوئی بات نہیں تیرے اوپر کوئی گنا نہیں فرمایا اللہ کے نبی اگر وہ مجھے مار دے فرمایا تب وہ قاتل ہے اور تو شہید جائے گا شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہیں سمندر میں ڈوب کے کوئی مر گیا وہ بھی شہید جو عورت بچے کی پیدائش اور ولادت کی وجہ سے درد ذہ میں مبتلا ہو کر مری وہ بھی شہید فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے اللہ اس کے خون کے ایک ایک قطرے پر ایک ایک شہید کا ضوابط دیتا ہے میرے بھائیوں ہاں میدان جہاد میں اگر ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ادھر بھی جانا پڑے گا کیونکہ جہاد اسلام کی اثاث ہے اور جہاد کا لغوی بھی مانا کوشش کرنا ہے آپ کی اولاد اگر بگڑ گئی ہے اس کو راستے پہ لانا یہ بھی جہاد ہے آپ کی صحیح راستے پہ لانا یہ بھی جہاد ہے آپ کے یہاں کوئی عربی مدرسہ نہیں ہے اس مدرسے کے لیے چندہ کرنا زکوۃ لینا اور اس میں غریب بچوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے تانے سننا کہ یہ تو کمائے اور کھانے کا دھندا نے بنا رکھا ہے یہ یہ تمام چیزیں سننا بھی جہاد ہے میرے بھائیو یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہیں ان تمام چیزوں کا نام میں ہے جدوجہد اور جہد سے بنائے ہے جہاد جہاد میرے پیارے ساتھیو ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی ہمیں جنت ملے گی جنت آسان چیز نہیں ہے الا اللہ غالیا الا ان صلت اللہ الجنہ اے لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور وہ مہنگی چیز جنت اللہ رب العالمین سم دعا کرتے ہیں کہ لا الالمین تو اس مہنگی چیز کو ہمارے لیے آسان بناتے اور ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما جان کی مال کی اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑے اللہ اس چیز کے ذریعے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اعمالوں کی اصلاح فرما ہم اہل حدیث ہیں لیکن اللہ ہم صرف نام کے اہل حدیث ہیں ہمیں تو عمل والا اہل حدیث بنا دے ہمیں وہ اہل حدیث بنا کہ امام شاف فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں اللہ تو ہمیں ایسا اہل حدیث بنا کہ ہم اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں اپنی شادی اپنے نکاح اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس اور اپنے تمام معاملات میں تو ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرما وما علیہ المبین واہرہ وسلّۃ وسلام علام اللہ نبیباد من الََََََََََیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرحیم ان اللہ سلون آمنوا الََََََََََ اللّہ ملکۃََََََََََََََََََََلعل نبی یادین صلی وسلممہ اللہ علیہ محمد و علیہ علیہ محمد قما صلی تعلیٰ وعلى و علّہ علبراہیمک حمید المجد اللہ مبارک على محمد وعلى علیہ محمد قمہ بارک تعلیٰ ابراہیم و علیہ البراہیمَََّ حميد المجد میرا بیٹا انس ابراہیم جو کہ پچھلے ڈھائی سال سے کسی بیماری میں بہت پریشان ہے ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے کوئی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اس گھڑی میں اللہ کرے کہ یہ گھڑی وہی مبارک گھڑی ہو الحال جس بیماری میں بھی وہ مبتلا ہوں ان کو تو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوں تو ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور ان کے دوا اور علاج کے لیے پیدا فرما ان کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور آجلہ عطا فرما اور ان سب کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کے بھر دے ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغى یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا الله یذکرکم وادعوه یستجب لكم ولا ذکر الله تعالی اعلا واولى وجل